جی اخبار میں تو گواہی آدھی کیوں جسٹس روایت اقبال کیا ہے تو گواہی آدھی جسٹس روایت جاوید اقبال کہہ رہے ہیں عورت جج بن سکتی ہے تو اس کی کیوں مانی جاتی ہے ایک اور دوسرا کہہ رہے میں شراب پینے پر کوئی تاضیر نہیں بہ کر کسی کو نقصان پہنچانے پر گرفت ہے کس شراب پر شراب پر کوئی تاذیر نہیں بہک کر کسی کو نقصان پہنچانے پر ہاں دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یہ تو بھی انگریزوں کے قانون کے مطابق ہے نا کہ عورت کو جج بنایا جائے ٹھیک ہے نا اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل میں بھی عادی ہے مثال کے طور پر کہ عمل میں کیسے ناقص ہے کہ مہینے میں دس دن ایسے آئیں گے جس میں وہ نماز نہیں پڑی ایک بات اور یہ جو ہے یہ تو منصوص ہے مسئلہ قرآن حدیث کے کہ عورت کی گواہی عادی ہے کوئی مانے یا نہ مانے جیسے کہ دیت کا مسئلہ چلا عورت کی دیت بھی عادی ہے مرد کی دیت جو ہے وہ پوری ہے تو یہ تو ایسے مسلمات ہیں کہ ان سے انحراف نہیں کیا جا اب دنیا کے لوگ جو بھی کچھ کہیں اب یہ جج وغیرہ سب اسی قانون اسی میں بن گئے تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے بلکہ حضور علیہ السلام کا جو تک ارشاد وہ قوم پلا نہیں پائے گی فلا نہیں پائے گی جس نے اپنے امور عورتوں کے ہاتھ میں رکھ دی ہم صاحب تو یہ میرا خیال صحیح نہیں ہے یہ نہ اس کا جج بننا صحیح ہے نہ اس کی پوری گواہی ہے یہ طے شدہ مسائل میں سے ہے پہلی صدی سے اب تک کہ عورت کی گواہی بھی آدھی اس کے دیت بھی عادی ہے اس سے انحراف نہیں کیا جائے